تیسرا جو نقطہ ہے کہ دشمنوں کا قبضہ تو یہ تو گیارہ ستمبر کے بعد سب سے زیادہ ہوا ہے دشمنوں نے مزید سختی کے ساتھ اور کھل کر ملکوں پر قبضے کیے پہلے چھپ چھپ کر کرتے تھے اب کھل کر انہوں نے کیا کسی بھی حکومت اور کسی بھی قوم کی خصوصیات کو انہوں نے نہیں چھوڑا سب کے اوپر حملے کیے حکومتوں کی خود مختاری کو چھین لیا انہوں نے اور قوموں کی عزتوں کو پامال کیا نیلام کیا اور آج جو پروگرام ہے ان کا وہ کیا ہے مکمل قبضہ کرنا اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ بلواسطہ یا بلاواسطہ قبضہ نہیں وہ ہر جگہ خود رہنا چاہتے ہیں اس وقت یہ بات اچھی طرح آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات اچھی طرح آف کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اب وہ بلواسطہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ بلاواسطہ خود خد آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تمام ممالک میں استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ تو مختصر سی بات ہم نے کی ہے لیکن ضروری ہے کہ ہم مختصر سی تاریخ بیان کریں اور لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں تاکہ امت کے اندر اس دشمن کے خلاف لڑنے کا جذبہ بیدار ہو اتنی بات کر دینے سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بھی تھوڑا بیان کرنا چاہتے ہیں مختصر طور پر تاکہ امت کے اندر بیداری پیدا ہو اور گیارہ ستمبر کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے بعض واقعات کا تذکرہ کیا جائے وہ امین اہم میگالی کا اور ان میں سے جو اہم واقعات ہیں ان کو ہم مختصر مختصر کر کے یہاں نقطوں کی شکل میں بیان کریں گے تو پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے تدمیر العمارت الاسلامیہ فی افغانستان گیارہ ستمبر کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ روئے زمین پر ہوا ہے وہ کیا ہے افغانستان کی اسلامی حکومت کا خاتمہ دوسرا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے محاولت و عبادتی خلاصت صحوت الجہادی یا فی العالم الاسلامی پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی جہادی بیداری رکھنے والے لوگ موجود ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش اور تیسرا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے العاصفت المریکیہ الامنیہ على اسلام و في جميع انحاء العالم بداوا مکافہ الارهاب بعد احداث سبتمبر کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکی استخباراتی طوفان عام تلاشی اور تفتیش نہیں طوفان کی طرح تلاشی تفتیش تھی ہر جگہ جہاں بھی اسلام اور مسلمان اپنے حقیقی منہج اور عقیدے کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں تھے ان سب کے خلاف استخباراتی جنگ کسی کو بھی کوئی ملک پناہ نہیں دیتا ہے جیسے کہ پہلے ہوتا آیا ہے سمجھ مارے یہ بات چوتھا واقعہ انطلاق الحملات سلیبی یا نحو نہ الشرق الاوسط مشرق وسطی یعنی عرب ممالک کو قبضہ کرنے کے لیے تیسری صلیبی جنگوں کا آغاز جس کی ابتدا عراق سے ہوئی ہے بات سمجھ میں آ رہی مشرق وسطی یعنی عرب ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے تیسری صلیبی جنگ کی ابتدا پانچواں واقعہ توسیع حلف ورف و رفع شعارات الحملات سلیبیت نیٹو اتحاد میں وسعت اضافہ جو مشرقی یورپی ممالک شامل نہیں تھے ان کو شامل کرنا اور صلیبی حملوں کے نعرے کروسی ڈوار کہ کے بوش نے خود بھی اعلان کیا تھا اور بعد میں شرمندہ ہوا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چھٹا واقعہ توسیع الاتحاد العروب بی اسس اسین سلیبیتین یورپی اتحاد کی توسیع صلیبی بنیادوں پر بات سمجھ میں رہی ہے یورپی اتحاد یعنی یورپی یونین کی توسیع صلیبی بنیادوں پر ساتواں واقعہ انطلاق البرنامج یہودی اطلمودی القبیر گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے عظیم تر اسرائیل کا جو یہودی اور تلمودی منصوبہ ہے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا آٹھواں واقعہ ان ادام و ای معاردین دو علی لہاد ہل حجم و الغت امریکیوں کے اس کلم کھلا ظلم اور بے شرم انداز میں حملے کا کسی بھی طرف سے عالمی سطح اور عالمی فورم پر کوئی بھی مذمت نہیں ہوئی کوئی بھی مذمت اتنے بڑے حملے کی کسی نے بھی نہیں کی میرے دوستو یہ آٹھ واقعات جو ہیں یہ گیارہ ستمبر کے بعد کی دنیا کے واقعات ہیں انشاءاللہ ہم اسے تفصیل بیان کریں گے اللہ تعالی توفیق خطا فرمائے گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد جو سب سے پہلا واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے وہ ہے افغانستان کی اسلامی حکومت کی بربادی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کے نقشے میں اسلامی عمارت کے نام سے افغانستان میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے حملوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے اور وہ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کو ہدف تنقید بھی بناتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انیس سو ستانوے سے دھمکیاں اور اعلانات کر دیے تھے اور انہوں نے اپنی نیتوں کو عملی جامہ پہناانے کے لیے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے عمارت اسلامی افغانستان کو محاصرے میں لے لیا تھا اور جنگ کی دھمکیاں وہ مسلسل دیتے رہتے تھے مثال کے طور پر افغانستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی بھی تجارتی تعلق نہیں تھا افغانستان کی حکومت کے اکثر اخراجات یہ مسلمان محسنین اور اہل خیر حضرات کے ذریعے پورے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ جو کچھ افغانستان کی اپنی آمدنی تھی اس سے افغانستان کے خرچے پورے ہوتے تھے اور سیاسی اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو افغانستان کی اسلامی حکومت کو صرف تین یا چار ملکوں نے تسلیم کیا تھا حالانکہ ان کی حکومت افغانستان کے پچانوے فیصد علاقے پر محیط تھی افغانستان کا پچانوے فیصد علاقہ امیر المومنین کے قبضے میں تھا لیکن اس کے باوجود دنیا کے ممالک نے افغانستان کے اسلامی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا اور سیاسی اعتبار سے امارت اسلامی پر جو پابندیاں تھیں اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس ملک کو باوجود اس کے کہ طالبان نے افغانستان پر پچانوے فیصد قبضہ کر لیا تھا پچانوے فیصد علاقے پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا اس کے باوجود تین یا چار ممالک نے اسے قبول کیا تھا اور اقوام متحدہ کے کافر ادارے نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا اور جنگ کی دھمکیاں یہ تو عام سی بات تھی اس کے لئے زندہ مثال انیس سو اٹھانوے میں افغانستان پر کروز میزائلوں کا حملہ ہے ایک آزاد ملک خود مختار ملک اس پر امریکہ نے ستر کے قریب میزائل داغے اس وقت تو 11 ستمبر کا واقعہ نہیں ہوا تھا نا جی نہیں الا انجا اتحدہ تو ستمبر فودا ان کے پروگراموں اور منصوبوں میں یہ بات طے شدہ تھی کہ اسلامی حکومت کو دنیا میں نہیں چھوڑنا ہے تو اپنی ترتیب کے مطابق آ رہے تھے اب گیارہ ستمبر کا واقعہ ان کے لئے بہانہ بن گیا اور انہوں نے اپنے اس منصوبے پر تیزی سے عمل شروع کر دیا اور اس میں امریکہ اکیلا نہیں تھا امریکہ کے ساتھ پوری مغربی دنیا خصوصی طور پر برطانیہ اور نیٹو ممالک ان سب نے مل کر افغانستان کی اسلامی حکومت پر حملہ کیا اور پوری دنیا کے عرب ممالک اور مسلمان ممالک ان سب نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے انہوں نے کھلم کھلا خیانت کی مسلمانوں کے خون کے ساتھ اور مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے غداری کی ولاسیم حکومت پاکستان و سعودیہ و ایران خصوصی طور پر پاکستان سعودیہ اور ایران کی حکومتیں انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ان تمام شیاطین، تواغیت اور ایجنٹوں کے حملوں کے نتیجے میں دسمبر دو ہزار ایک میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی طالبان کی حکومت گرا دی گئی ستمبر میں واقعہ ہوا اکتوبر میں حملہ ہوا اور نومبر دسمبر ان مہینوں میں جنگ ہوئی اور دسمبر میں طالبان کی حکومت مکمل طور پر ختم کر دی گئی امریکیوں نے عسکری اور فوجی حملے کے ذریعے یہ کام کیا لیکن اس میں صرف امریکی نہیں تھے صرف یورپی اور اصلی کفار نہیں تھے بلکہ وہ تو ہوائی بمباری کرتے تھے فضائی بمباری بعض افغان مجاہدین کہا کرتے تھے کیوں عورتوں کی طرح جنگ کرتا ہے مرد ہے تو نیچے آؤ نا اس طرح کہا کرتے تھے اس وقت شمالی اتحاد اور طالبان کے وہ دشمن جو کہ چھ سال سے مسلسل طالبان کے خلاف لڑتے رہے انہوں نے زمینی فوج کے کردار ادا کیا ان مرتد ایجنٹوں نے امریکی تیاروں کی نگرانی میں اور امریکی تیاروں کی حفاظت میں کابل پر قبضہ کیا اور کابل میں وہ داخل ہو گئے وہاں کزا تما اجہاد تجربۃ الوحید الولید الاقامت دولت الاسلامیہ مند و سکوت الخلافت اور اس طرح خلافت عثمانی کے خاتمے کے بعد سے اس پوری اسلامی تاریخ میں جو ایک واحد تنہا تجربہ تھا ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا اس تجربے کو ملیامیٹ کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور امریکہ نے کابل میں اپنی مزدور حکومت قائم کر دی جس کا سربراہ کرزئی ہے اور افغانستان جو کہ اسلام کا قلعہ تھا وہ امریکی قلعے میں بدل گیا جہاں سے وہ وسط ایشیائی ریاستوں کی نگرانی کرتا ہے سینٹرل ایشیا کے وہ علاقے جو کہ جنگی اعتبار سے اسٹریٹیجک اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کے قابل ہیں ان علاقوں پر امریکہ افغانستان سے نگرانی کرتا ہے آپ کو یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ جو العرب میں ہے اور دوسرا تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ وسط ایشیائی ریاستوں میں ہے تو افغانستان پر قبضہ کر کے امریکہ وسط ایشیائی ریاستوں پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اسے ناکام کیا آج الحمدللہ مجاہدین اس بات کے منتظر ہیں کہ امریکہ کب جائے گا امریکہ بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور انشاءاللہ وسط اللہ ایشیائی ریاستوں کے مجاہدین بھی اپنے اپنے علاقوں میں جہاد کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں وہ مکر مکر اللہ اللہ خیر المرین انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالی نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے